یہ جو رفا دین کیا جاتا ہے امام شافعی کا مذہب ہے چونکہ حضور علیہ السلام یا صاحبہ کرام سے ثابت ہے اس لیے امام شافعی کے ماننے والا اگر کوئی رفا دین کرے گا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اور اگر ہمارا حنفی امام موجود نہ ہو کسی جگہ شافی امام ہے اور وہ ہمارے مسائل کی رعایت کرے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں نماز جماعت ترک نہیں کریں مثال کے طور پر عام میں دنیا بھر گھومتا ہوں تو شافیوں کو دیکھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہوتی خشکشی داڑھی ہوتی ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کوئی امام شافی کا قول دکھا دوں کہ اتنی داڑھی آپ کے یہاں جائز ہے یا یہ قبضہ ہے جیسے کہ ہمارے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کی غالب روایت کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جو بال بجتے اسے کاٹ لے تو داڑھی کو پورا ہونا چاہیے تمام شافی حضرات کی خشخشی داڑھی ہوتی تو ہماری تو شرط نہیں پائی گئی امامت پھر امام شافی کا ماننے والا اگر عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھائے گا تو ہم نہیں پڑھیں اس لیے کہ ہماری تو شرط ہی نہیں پائی گئیں ان کے یہاں ایک مثل سائے پر عصر کا وقت ہو جاتا ہمارے یہاں دو مثل سایہ چاہی اور امام شافی کے نزدیکی بغیر دو مثل سائے پر شافی امام نماز پڑھا دے. تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی ہماری نماز بھی ہو جائے گی اسی طرح جو امام شافئی کے ماننے والے آج مجھے بتائیے پاک یہاں پاکستان تو بہت بڑی کراچی میں کون سی مسجد ہے شافعی شاید آپ کو بھی نہیں معلوم ہو پوری کراچی میں دو مسجدیں ایک ہے ہمارے یہاں جوڑیا بازار میں کھجور بازار میں بہت چھوٹی سی ایک مسجد اور ایک یہاں ہے کوکن سوسائٹی ہے جو کیا ہے گلشن بہار وغیرہ جو یہ حال ہیں گلستان وغیرہ اس کے پیچھے جو کوکن سوسائٹی ہے اس میں شافعی امام وہ بھی ہمارے امجدیہ دیا کے پڑے ہوئے کسی میں ہمارے یہاں میں بھی بیٹھتے تھے مولانا محمد اسماعیل صاحب ایک وہ شافعی ناظم آباد میں ایک مسجد تھی اس میں مولانا عبد الحمید شافئی امام تھے ان بیچاروں کا انتقال ہوا تو رفا دین کے آڑوں میں اہل حدیثوں نے اس پہ قبضہ کر لیا وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی چونکہ سب رفا دین کرنے والے وہاں جاتے ہیں حدیث گئی جی ہم بھی رفا دین کرتے وہ چلی تو آپ شافی حضرات کراچی میں کس کے پیشے نماز پڑھیں حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں بلکہ علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی ایسی جگہ جائے مالکی یا ہم جہاں اس کا کوئی مفتی موجود نہ کوئی عالم موجود نہ تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ حنفی مذہب پر عمل کرے اور حنفی مذہب کے عالم دین سے فتوال یوں امام شافی ہماری بحث سے خارج ہے اب آئیے اصل مسئلہ اس پر ہم نے آپ کی دعا سے دو ڈھائی سو صفحے کی کتاب لکھی ہے جتنے مروجہ اعتراضات رفا دین سے متعلق کیے جاتے تھے ان سب کا ہم نے جواب دیا اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کی عبارتوں کو دیکھا جا جو ہم نے کوٹ کی ہیں اس کتاب کا نام ہم نے رکھا رسول خدا کی نماز افکار اسلامی اسلام آباد میں ایک تنظیم ہے اس نے اس کو شائع کیا تو ان کے نزدیک رفا دین کرنا کم سے کم واجب کہ اس کے بغیر ان کی نماز جو ہے کسی کے یہاں فاسد ہے اور کسی کی یہاں نماز ہوتی نہیں ہم نے قدیمی رسالہ اسماعیل دہلوی کا جس نے تقیۃ الائیمان لکھی اس کا رسالہ ہمارے پاس موجود ہے آج سے لگ بگ اسی یا سو برس پہلے کا اس میں اسماعیل دہلوی نے رفع دین پر رسالہ لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ گویا یہ مسئلہ اتنا غیر اہم ہے کہ زبردستی لوگوں کا نہ رفا کریں کرے ساری زندگی بھی کوئی رفا نہیں کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے کوئی شرن حرج نہیں ہے اگر ساری زندگی رفا نہ کریں ان کے امام تو یہ کہتے ہیں مختدی یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم واجب ہوگا اب آئیے اس کی تھوڑی سی تحقیق حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تو حرم شریف میں اس زمانے کے بہت بڑے امام تھے امام اوزائی رحمت اللہ تعالی امام اوزائی جو ہیں وہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کے شاگرد اور ان کا اسکول آف جس کو کہ دیں آپ وہ اگر ترقی کرتا تو اس دور میں پانچ امام ہوتے بجائے چار امام ہونے کے اتنے بڑے امام یہ دونوں امام آپس میں سلام دعا ہوئی تو پوچھا بتایا میں اوزائی ان سے پوچھا کہا میں ابو حنیفہ کا کوفے والے ابو حنیفہ ان نے کہا کن لگے آپ رفا دین کیوں نہیں کرتے جب اتنی حدیثیں موجود ہیں رفۂ دین کی تو آپ رفا دین کیوں نہیں کرتے امام صاحب نے پوچھا آپ رفع دین کیوں کرتے اب امام اوزائی نے حدیث بیان کی اور حدیث کو انہوں نے شروع کیا امام ظہری سے امام ظہری کے واسطے سے وہ اپنا آخری راوی لائے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو رفا کرتے ہوئے دیکھا تو میں رفا کرتا اب انہوں نے کہا آپ اپنی حدیث لائیے جو رفا نہ کرنے کی امام اعظم نے فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے سنا اور حضرت حماد کے استاد حضرت ابراہیم نہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدید بہت بڑے فقیہ تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد کہا حضرت حماد نے یہ حدیث امام حضرت ابراہیم نخیف سے سن اور حضرت ابراہیم نقیس کو روایت کرتے ہیں حضرت اسود اور حضرت القماس اور حضرت اسود و حضرت القما روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے ہو تو نہیں کرتے اب امام اوزائی کہنے لگے کہ میری حدیث بیان کردہ اور آپ کی حدیث کو میری حدیث پر کیسے ترجیح کچھ تو ہونا چاہیے کہ میں نے بھی تو حدیث بیان کی آپ تو ہمارے امام صاحب نے فرمایا تم نے جو حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن ابا وہ اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے اور وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے آج بھی ہمارے یہاں بچوں کا صفوں میں کھڑا رہنا یہ نماز کو مکرو کر دیتا عموماً کوئی والی صاحب کے ساتھ بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی صف میں کھڑی کر دیتے تو بچے اتنے سمجھدار مسجد میں لائے جائیں اگر ان کو پیچھے صف میں کھڑا کر دیا جائے وہ آرام سے نماز پڑھ لیں ایک تربیت ہوتی ہے بچوں کی بہت اچھی بات وہ بچے جو اپنے باپ کے علاوہ نہیں رہتے تو ایسے بچوں کو نہ لایا جائے ورنہ نماز تو مکرو ہو جائے اگر بچہ کھڑا ہو خدا نہ پیشاب کر لے کچھ کر لے ایسے کئی تجربے ہمارے ہوئے پوری مسجد ناپاک ہو گئی تو ایسے بچوں کو لانے سے بچا جائے تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو چھوٹے صاحبات از خود پیچھے کھڑے ہو تو حضرت امام اعظم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جوان تھے اور یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے اور حضرت عبداللہ پچھلی صف میں تو جو پہلی صف میں کھڑا ہو وہ حضور کی نماز کو زیادہ جانتا ہے یا جو پچھلی صف میں کھڑا ہو وہ زیادہ جانتا امام اوزائی خاموش ہو گئے اب آئیے ترمیزی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ کے سیاستہ کی ترمیزی شریف حضرت عبداللہ ابن مسود نے صحابہ کرام علی مردوان کا ایک جم غفیر تھا مجمع تھا ان سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ نے کہا ضرور پڑھائی پڑھی یہ نماز تو سب بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسود نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسود نے نماز کے ابتداء رفائدین کیا جس کو امتقبیر تحریمہ کہتے ہیں اور اس رفائدین کرنے کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی رفائدین نہیں کیا اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی نماز اور صحابہ کرام علی ردوان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے تو ایک دفعے رفا دین کیا اور اس کے بعد رفا دین کیا ہی نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے کسی زمانے رفا دین تھا اور اس کے بعد منسوخ ہو گیا اس منسوخ ہونے کی حدیث بھی حدیثی سیاستہ میں امام مسلم نے نقل کی حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ جو حدیث نقل کی وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کہیں باہر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا یہ کیا تم گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو اسی لیے امام نسائی نے اس کو نماز کے سکون میں اس حدیث کو لایا اور امام شافی اس کو کتاب و میں لے کر کیا کہ جہاں ہاں رفع دین ہمارے امام کہتے ہیں اس حدیث نے رفا دین کو منسوخ کر دیا پھر اس کی شرام میں ہے کہ شمس ایک قبیلہ تھا جو گھوڑے پالتا تو وہ جب گھوڑے پالتے جو جب گھوڑے ہن ہناتے تو اپنے دم کو ہلایا کرتے حضور اس قبیلے کی طرف اشارہ کیا کہ تم کیا ہے گھوڑے کے طریقے سے تم ہلا رہا تو حضور نے منع فرما دیا کہ رفا مت کرو اس لیے رفا منسوخ ہے اب امام شافی کے دلیلی ہے اس حدیث کے فوراً بعد ہی امام مسلم نے یہ حدیث نقل کر دی جس سے تھوڑا شبہ پیدا ہوا وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو صحابہ کرام قاعدے میں تھے تو قاعدے میں وہ جس زمانے میں جیسے نماز کا خروج ہے ہماری یہاں نماز کا خروج کیا ہے کہ جو نماز کے فرائض میں سے کہ ہم نماز سے کیسے خارج ہوں نماز سے خارج ہونے کا ہمارے طریقہ ہے السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اب نماز سے خارج ہو گئے ایک زمانے میں نماز سے خروج کا طریقہ یہ تھا کہ اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد ایسے رفا کرتے بس نماز سے خارج ہو گئے شیعہ حضرات کہیں آج بھی یہ رفع دین ہے فقر میں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے بلکہ اس طریقے سے رفع دین کر کے اور نماز سے خارج ہو جاتے تو صحابہ اس طرح کر رہے حضور نے منع فرمایا ٹھیک امام شافی کہتے ہیں کہ اس رفع دین کے لیے منع کیا کہ جو نماز کے خروج میں تھا ہمارے امام اعظم کہتے ہیں یہ حدیث الگ ہے اور وہ حدیث الگ ہے یعنی اس رفا سے بھی منع کیا اس رفا سے بھی منع کیا ہماری اور ہدایہ شریف وغیرہ میں تو بے شمار حدیثیں موجود دوسرے صنعت کے ساتھ لیکن ہم محدود گفتگو اس پہ کرتے امام ترمیزی کی حدیث کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور اس میں رفا نہیں کیا اور یہ فرما کہ یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی نماز اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا یہ سیاستہ کی حدیث ہے اس لیے ہم رفع نہیں کرتے